اور انشاءاللہ اللہ وجل مزید جہنم میں لے جانے والے کچھ مال کا تذکرہ سنیں گے تاکہ خوف خدا پیدا اور ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دیں مقاشفت القلوب میں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی لے لکھتے ہیں شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دیا جائے گا پوچھا جائے گا تو نے آزاد کو کیسا پایا کہے گا بہت سخت شیطان کو کہا جائے گا حضرت سعیدنا آدم علی سلاۃ وسلام جنت میں ہیں انہیں سجدہ کر لو اور تو اپنے پچھلے اعمال پر معذرت کر لے توبہ کر لے تیری بخش ہو جائے گی لیکن شیطان ڈھیٹ ہے سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اب شیطان کو عام جہنمیوں عام دو زخیوں کے مقابلے میں ستر ہزار گنا زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ شیطان کتنا ڈھیٹ ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک روایت میں ہے اللہ توبارہ کا ہر لاکھ سال کے بعد شیطان کو جہنم سے نکالے گا اور فرمائے گا کہ آدم علیہ آدم علی سلام کو سجدہ کر لے مگر وہ انکار کرتا رہے گا اور اس سے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا یعنی ہر لاکھ سال کے بعد نکالا جائے گا اور کہا جائے گا تو شیطان کو سجدہ شیتان کو کہا جائے گا تو آدم علیہ اسلام کو سجدہ کر لے مگر یہ بدبخت سجدہ نہیں کرے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کیا کا دن ہوگا شیطان کو آگ کی کسی پر بٹھایا جائے گا اللہ کی پناہ اس کے شتونگڑے اس کے چیلے اور کافر وہ بھی جمع ہوں گے شیطان گھدے کی طرح چیخے گا یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفت القلوب میں لکھا شیطان کہے گا جہنمیوں اے دو تم نے اپنے رب عز وجل کے وعدے کو کیسا پایا کافر اور دیگر شیاتین کہیں گے بالکل سچ پایا پھر شیطان کہے گا میں آج کے دن اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پر آگ کے ڈنڈے برساؤ بس شیطان کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا کفار کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے تو شیطان زدی ہے ڈھیٹ ہے دیکھیں جہنم کی سخت سزائیں سہنے کے باوجود اس کو نکالا جائے گا اور کہا جائے گا تو توبہ کر لے آدم علی سلام کو سجدہ کر لے مگر وہ سجدہ نہیں کرے گا اسی طرح بعض ڈھیٹ لوگ ہوتے اسلام کی دعوت دی جائے قبول ہی نہیں کرتے جیسے ابو جہل حق اس کو معلوم تھا مگر اسلام قبول نہیں کیا دنیا بھی سرداری جانے کے خوف کی وجہ سے بعض بچارے ان کو نیکی کی دعوت دی جائے بڑی ڈٹائی سے انکار کر دیتے جیسے ایک شخص نے کوئی انگوٹھیاں چڑھا رکھی تھی تو ایک اسلامیہ نے بڑی لجاجت سے کہا کہ کچھ آپ کو غرض کروں کہ ایک انگوٹھی جائیں گے اور یاد رکھیں ایک انگوٹھی چاندی کی اور وہ بھی ساڑھے چار ماشے سے کم ہو اور نگینہ بھی ایک ہو بغیر نگینے کے بھی جائز نہیں ہے بغیر چاندی کے بھی جائز نہیں ہے ان کئی چڑا رکھے تھی اس شخص نے کہ ایک یہ, یہ جائز ہے. تو ہنسنے لگا کہ لگانے لگا کہتے ہیں میں نے ابھی ساری نہیں پہنی ابھی گھر میں بھی رکھی ہوں. اللہ کی پناہ اللہ کی پناش. تو جس کو اسلام کی دعوت دی جائے نیکی کی دعوت دی جائے وہ ڈھیٹائی کرے استخر اللہ تو ایسے ڈھیٹوں کے لیے پھر اگر اللہ نے جہنم میں ان کو جھونک دیا تو کیا بنے گا بھی ڈھیٹ ضد کرنی ہے مدنی ضد کرے نا بھائی نیکیوں پر ضد کریں کہ میں نے نیکی کرنی ہی کرنی برحال شیطان کو ایک روایت میں ہے یہ بھی مکا شفت میں ہے قیامت کے دن لایا جائے گا اس کے گلے میں لانت کا توق ہوگا آپ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا اللہ تعالی جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا اس کی کرسی کو جہنم میں پھینک دو مگر فرشتے کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے پھر حضرت جبرائیل علیہ سلام اسی ہزار فرشتوں کے ساتھ شیطان کو جہنم میں دھکیلنے کا حکم دیں گے مگر وہ بھی ایسا نہیں کر سکیں گے پھر اسرافیل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام فرشتوں کی اسی ہزار تعداد کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکیں گے اللہ دوبارہ کا مطالعہ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اگر میرے پیدا کرتا میرے پیدا کردہ سارے فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو شیطان کو نہیں ہلا سکتے کیونکہ اس کے گلے میں لانت کا توق پڑا ہوا ہے اس کے بوجھ کی وجہ سے یہ بدبخت یہاں سے جنبیش نہیں کر سکتا اللہ کے پناہ اللہ ہمیں شیطان سے بچائے اور شیطانی افعال سے بھی بچائے شیطانی کاموں سے بھی بچائے شیطان کی اتباع سے بھی بچائے شیطان پہلے کیا تھا فرشتہ کبھی بھی نہیں تھا بھائی یہ جن بلکہ مفتی احمد یار خان نئی اللہ علیہ نے لکھا جیسے آدم علیہ السلام ابل بشر ہیں سورے انسانوں کے والد ہیں تو اسی طرح شیطان جو ہے ازازیل اس کا پہلے نام تھا اب ہے اس کا نام ابلیس اللہ کے رحمت سے مایوس یہ ابول جن ہے آدم علیہ السلام ابو البشر سارے انسانوں کے والد اور یہ شیطان جو ہے یہ ابول ہے تمام جنات کا باپ ہے اور جو جنات شریر ہیں کفار ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں تو یہ پہلے فرشتوں کا معلم تھا ٹیچر تھا وائس تھا فرشتوں میں واس کہتا تھا اور بڑی عبادت کی اس نے ایک روایت کے مطابق اسی ہزار سال ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ سال عبادت کی پہلے آسمان پر نام عابد دوسرے پر اس کا نام تھا زاہد تیسرے آسمان پر اس کا نام تھا عارف چوتھے آسمان پر اس کا نام تھا ولی پانچویں آسمان پر اس کا نام تھا متقی چھٹے آسمان پر اس کا نام تھا خازن ساتویں آسمان پر ازازیل اور لوہے محفوظ پر ابلیس اور یہ اپنی آکبت سے بے خبر تھا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ہم نہیں جانتے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے کیا یہ دعا کرتے ہیں مسلمان پر یا الہی ہو ایمان پر پرماں یا دراجات اوپر بلندی جہنم کے ہیں درکات طبقات نیچے جنتی جتنا اونچے مقام پر ہوگا اتنی زیادہ اس کو نعمتیں ملیں گی اتنی زیادہ لگژریز ملیں گی آسائشیں ملیں گی راحتیں ملیں گی اور جہنمی جتنا جہنم میں نیچے ہوگا اتنا زیادہ اس کا سخت عذاب ہوگا تو سب سے اوپر جہنم میں کون ہوگا وہ مسلمان جنہوں نے گنا کیے اور تفسیر ابن رجب میں ہے کہ ان مسلمانوں کو برے اعمال کی وجہ سے دنیا کی ان کی جتنی زندگی تھی اس کے برابر جہنم میں عذاب دیا جائے گا اب یہ کوئی کہے کہ جی تو چلیں کچھ ہی عرصہ کے لیے پھر جنت میں ہمیشہ رہیں گے مستفر اللہ اگر اس نے جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہے ہمیشہ نہ رہنا پڑ جائے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ یہاں جب اس کو سزا دی جائے گی اس کے بعد نکالا جائے گا جہنم کے دوسرے طبقے میں یہودی ہوں گے جہنم کے تھرڈ پورشن میں نچلے درجے میں عیسائی ہوں گے چوتھے میں ستاروں کو پوجا کرنے والے ہوں گے پانچویں درجے میں آتش پرست مجوسی جن کو کہتے ہیں آگ کے پجواری چھٹے میں عرب کے مشرق اور ساتویں درجے میں سب سے نچلے درجے میں سب سے نیچے جہنم کی گہرائی میں منافق ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں مگر دل سے مسلمان نہیں ہیں ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے کیونکہ دل کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے ہاں میرے اکالی سلاۃ السلام نے جس کو منافق کہا تو وہ بے منافک تو اد خلو اب جہنم خالدین افیحا یہ پارہ ڈبل بارہ سور مؤمن کی آج نمبر چھہتر ہے جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے اس کے تحت مفتی احمد یارقا نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کفار کا ہر گروہ اس دروازے سے جائے گا جس کا وہ اہل ہوگا جس جس کے لیے وہ بنا تو جہنم کے سات طبقات ہیں جہنم لوزاحتما سعیر سقر جہیم ہاویہ اور شیطان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی سات قسم کے لوگ ہیں جیسے ہم نے وہ پہلے سنا وہ مسلمان جو مسلمان تو ہیں مگر گناہ بھی کرتے ہیں شیطان کی پیروی کرتے ہیں شیطان کو فالو کرتے ہیں گنا شیطانی تو کرواتا ہے اور وہ جو یہودی ہیں یہ بھی شیطان کے پیروکار پکے پیروکار ہیں عیسائی شیطان کے پکے پیروکار ستاروں کو پوجنے والے شیطان کے پکے پیروکار آگ کے پجاری شیطان کے پکے فالوور ہیں اور اس کو فالو کرنے والے پیروی کرنے والے عرب کے مشرق اور منافقین تو ان کے لیے چہنگم میں داخلے کے دروازے بھی ساتھ ہوں گے شیطان کی پیروی کرنے والے سات قسم کے لوگ تو ان کے لیے داخلے کے دروازے بھی سات ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں جہنم سے چھٹکارہ عطا فرما دیں آئیے بار بار رسالت میں ہم فریاد کرتے ہیں استغاثہ کرتے ہیں لے کے دو زخم ملائک چلے الائک چلے آپ آ کر رہی کیجئے کیجیے آپ آ کر رہی ہاں کیجیے مصطفیٰ آپ آ کر محمد ہی وبارہ و کا مصنف ابن ابی شہبہ حدیث نمبر پینتیس ہزار نو سو سات میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آگ کا لباس شیطان کو پہنایا جائے گا شیطان اسے اپنے ابروؤں پر آئی برو پر لٹکاتے ہوئے پیچھے گسیٹتا ہوا کہہ رہا ہوگا ہائے موت شیطان کے پیروکار شیطان کو فالو کرنے والے جتنے بھی کفار ہیں شیطان کو فالو کرنے والے جتنے بھی گناہ کرنے والے اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے سب شیطان کو فالو کرنے والے یہ بھی پیچھے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے موت حتہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھی یہی کہیں گے ہائے موت اس وقت ان سے کہا جائے گا پارہ اٹھارہ سورہ فرقان کی آیت نمبر چودہ لور سوبور فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو اللہ کتنا اللہ کتنا اللہ تعالی شیطان کو گرک کرے اور ہمیں اس کی اتباع سے اس کو فالو کرنے سے بچائے اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر ہمیں استقامت نصیب ہو جائے جو اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ تو کفر ہے شرک ہے نافکت ہے اور جو بھی گناہ ہیں یہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اللہ کی پناہ ان میں سے ایک گنا ہے کسی پر زنا کا بدکاری کا الزام لگانا کوئی مسلمان شریف آدمی اس پر الزام لگاتے ہیں بھائی اس نے یہ گندا کام کیا ہے کسی عورت پر توہمد لگا دی تو یہ بہت سخت حرام شدید گنا ہے اور اس پر جہنم کی وعید آئی ہے جہنم کی دھمکی آئی ہے ڈرایا گیا ہے ایسے کو چناچے اٹھارہ سورہ نور کی آٹ نمبر تیئیس میں ارشاد ہوتا ہے ان نل لدین یورم نل سونا تل غوف تل مکمین تلین دنیا وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو ان پر لانت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے تو مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری کی زنا کی توہمت لگائی تو یہ بہت ہی سخت گنا ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عظیم عذاب ہے ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے غیبت کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے چغلی کھانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے امانت میں خیانت کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے سود خوری یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے مالے حرام کھانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے نماز چھوڑنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے جمعہ چھوڑنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے کتنے کام اس میں لکھے ہوئے جو جہنم کی طرف لے جانے والے اور یہ کتاب دو جلدوں میں اس کے اندر اس کا بیان جہنم میں لے جانے والے اڑمال کا بیان ہے گناہ کبیرا کا بیان ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے اوا ہما چرنا منندار اوا ہم چرنا بجاہ چرنا منندار صلی اللہ تعالی علی